تو الح الموت اور جو الحی ہے الحی القیوم جو کہ زندہ ہے اور زندہ جاوید ہے الزی المود جسے کبھی مرنا نہیں ہے جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی وہ سب بےحمدہی اور اس کی حمد کے ساتھ آپ تصویر کیجئے وہ کفا بہی بے ظلم بے اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باخبر ہونے کے اعتبار سے یعنی آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہوں انہیں بھرپور سزا نہ ملے ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلہ انہیں ملے گا خلق اللہ خلقاوات وما بینا فیصت الیامن وہی کہ جس نے پیدا کی آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ کہ ان کو دگنا بین ہے چھ دنوں میں سم پھر وہ متمکل ہو گیا عرش پر تخت پر اور رحمان وہ رحمان ہے فصل قبیرہ تو ذرا پوچھو کوئی ہے کہ جو اس کی خبر رکھتا ہو جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہے اس رحمان کی شان کیا ہے جاؤ تم تلاش کرو یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائی اسکول میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے تو ایک ارج ہے انسان کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اب میں کیسے تلاش کروں کہاں ملوں کہاں ملے گا کیسے اسے بات ہو سکتی فس ال بھی ہی خبیرہ تو جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اس کے ساتھ کچھ آشنائی رکھتے ہوں جو جس کے جاننے والے ہوں جس کی کوئی دوستی ہو اور ان کی صحبت اختیار کرو قونو صادقین تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالی کی مارفت حاصل ہوگی وضا عقید الحمد الرحمان اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سیدہ کرو رحمان کو کالو ابر رحمان کیونکہ یہ رحمان کے لفظ سے بدکتے تھے یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے رحمان جو ہے یہ جو مشرقی نمک تھے یہ کہتے تھے یہ نام تم کہاں سے لے آئے ہو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے خالو امر رحمان ان کا یہ رحمان کون ہے انشٹ جو نماز کیا ہم سجدہ اسے کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو اس میں ہے وہ شقاق جو ہوتی ہے زدم زدہ ٹھیک ہے تمہارے کہنے تو ہم یہ نہیں کریں گے مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے اس لیے ہم نہیں کریں گے اس کا جو مطلب یوگا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور تم جیت گئے اور نشر تو کیا اس کو ہم پوجیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں آدم نفورا اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے فرار اور بھاگنا اور دوڑنا سدا کر لیجیے تبارک لذیذ جب آخری رکوسور مبارکہ کا یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا سید تلاوت کے ضمن میں سورہ حجم کے آخر میں جو سجدہ آیا تھا بعض حضرات نے اس کو اشارہ کیا تھا وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ وایت سجدہ نہیں ہے امام شافے کے نزدیک ہے لیکن امام شافے کے نزدیک جو سجدہ تلاوت ہے یہ واجب نہیں ہے یہ آپشنل ہے کوشش کرنا چاہے تو کرے نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے کرنا ضروری ہے لیکن اس مقام پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہے یہ میں سب رہا تھا کہ یہ جو آخری رقو ہے سورہ فرقان کا یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے اس کے میں نے ارض کیا تھا پہلا حصہ چار بہت جامع اسپاق پر مشتمل ہے سورت الاصف آیت البر دو ہم اس میں سے پڑھ چکے ہیں دوسرے حصے میں کچھ ایمان کے مباحث تھے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت اس میں ہم سورہ آل عمران کے آخری رقو کی آیات پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور ابھی حال ہی میں سورہ نور میں یہ آیات نور جو ہیں پانچواں رکو سورہ نور کا تیسرا حصہ ہے اس کا عمل صالح کی تشریح پر تو عمل سالح کے ضمن میں سب سے پہلے مرحر آتا ہے انفرادی شخصیت انفرادی سیرت و کردار اس کا سب سے پہلا سبق وہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں وہ گیارہ آیات تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں کن چیزوں پر کن بنیادوں پر جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی سیرت جو ہے وہ تعمیر ہو وہ کس کس کس اساسات پر ہوگی قد افرحل من الضیم فی صلاۃم قاشن وظی الحم الم حافظ وزین امانات واحد وزین واطم یو حافظ الزین الفردوسن تو یہ تو گویا کہ اساسات ہیں اب یہ کہ وہ پوری تعمیر شدہ شخصیت مچیور بندہ مومن پوری تعمیر شدہ شخصیت اس کے خد و خال کیا ہوں گے وہ ہے کہ جو اس رقو میں آ رہے ہیں ایک مچور بندہ مومن کی شخصیت جو ہے اس کے کیا خصائص ہیں کیا اوساف ہیں لیکن اس سے پہلے دو آیات کے اندر ایمان کے ضمن میں جو قرآن مجید کا جو فطری تن ترد استدلال ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے تبار اکل جعل جال اف اسماع بروجن بہت بابرکت ہے اسات جس نے کہ آسمان میں برج بنائے وہ جال افیحہ سراجم و قمر منی و اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے سورج میں چونکہ کمبشچن کا عمل عمل تحریک جل رہا ہے اس کے اندر حرارت ہے لہذا اس کو چراغ کہا ہے اور قبر کو نور کہا ہے صرف کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے قبر کے اندر کوئی جو ہے پروسس کمبشن کا نہیں ہے کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے بلکہ وہ تو ٹھنڈی جگہ ہے ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں تلے یوں بھی سمجھیے کہ اس زمین کو رون بھی آئے ہیں چاند کی زمین کو تو یہ اس کا نور ہے لیکن وہ نور ریفلیکٹڈ ہے اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج بہول نہارخل فتح وہی ہے جس نے کہ دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا لمن اراد ان زک ان لوگوں کے لیے جو چاہے نصیحت اخذ کرنا اسی سے یہی آیات لاہیا ہیں کہ جن سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی قدرت اس کی اس کا علم اس کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے اور ارادہ شکورا یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہے تو اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر اللہ کی قدرت پر اللہ کی صنعی پر اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے بس یہ دو آئے تھے تو سمجھیے کہ ایمان کے ضمن میں تمہیدی آئے ہیں اب وہ ایک نقشہ کھینچ گئے ہیں کہ اللہ کے عباد الرحمان اللہ کے بندے خاص اللہ کے بندے اللہ کے چہیتے بندے اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے اس کو پڑھیے اسی طریقے سے کہ دل میں ارادہ رکھیے کم سے کم امنگ اور آرزو تو ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بننے کی کوشش کریں وائیباد الرحمان الزین اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آشتگی اور نرمی کے ساتھ قدم مار کر نہیں چلتے اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے مالک نہیں سمجھتے بلکہ غلام سمجھتے ہیں اللہ کے غلام ہیں عباد الرحمن ہیں اللہ کے بندے ہیں تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے و اضاخات بحم الجاہل کالو سلامہ ایک ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب جاہل لوگ گجر لوگ مشتعل مزاج لوگ خام کا ان سے الجھنا چاہیں بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خام کا الجھانا چاہیں تو وہ کہتے ہیں سلام وہ الجھتے نہیں بحث و اس کے اندر نہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اکثر بحث پر اتر آیا وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا اس کے اوپر ضد جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے تو اب خام کا اس کے ساتھ جو الجھ رہنا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سیکھ پھنسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے اس کا بھی وقت ضائع کوئی فائدہ نہیں آدمی یہ کہ دیکھے اگر تو واقعی بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائے نہیں سمجھنا چاہتا اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے تو پھر خام خا اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ نہیں ولزین و قیام اور وہ لوگ کے جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی جہاں تک پانچ فرض نمازے ہیں وہ تو فرض ہیں وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں ان کے تو مداومت کرنی ہے ولزین الحمد اللہ لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے اگر اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی ڈسٹربینس نہیں ہے کر ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹربینس رہتی ہے لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت اپنے رب سے نہ رابطہ راز و نیاز کی باتیں کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں کبھی سرب سجود ہیں ولزینہ یبیتون وقیاما ولزینہ یقولا اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود رب رسف انا عذاب جہنم اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے دور کر دے یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں ترسا رہتے ہیں یومن تقلب و فیل قلوب و ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس میں نگاہیں اور دن الٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن سے ان آزابہ کانا گرامہ یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چبٹ جانے والی شے ہے انحاصات مستقرم مقامہ پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لئے بھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکریشن ہو جائے گی کی وجہ سے اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے گی تو اس کے بجائے جو جنم کا اور جنت کا تصور دیا جا رہا ہے جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں اس کی رہائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی ولدین اضا انفق الم یوسریف علم یقروقان بین قواما اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے بلکہ اس کے بین بین کہ اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے توازن اور اعتدال ظاہر بات ہے یہ لوگ جو میں ہیں سمجھدار ہیں اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا ولزین الد الخر تین کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی ان تجنیبو کبائے تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا اور ان میں سے سب سے بڑا تو دو مرتبہ فرمایا شرک اور شرک کے بعد پھر قتل ناہک اور پھر زنا یہ تین ہیں قتل ناہک سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے زینا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے پھر اس کے اندر گندگی گندگی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں بلزین اللہ آخر <سؤال> وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ولاقلۃ اللہ اللہ حق نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے یا برطد کا قتل ہے یا ذانی شادی شدہ کا رجم ہے جو بھی ہے ورائے یزن الرب سے کرتے ہیں نمین یافال ظالے کا یلکا اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر رہے گا اس کو جو ہے حاصل کر کے رہے گا یا یعنی لازم اس کی صلاح اس کو مل کر رہے گی یل قا آسامہ یداس رح الر اذاب قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا یہ آیت اس بار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے صلاحکن واقع تک نہیں ہے احادیث میں بہت تفصیل ہے لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے یضاف ذاف العذاب و یوم القیامہ دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبویں آتی رہتی ہیں اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف کے جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے یوناب لہ العب و یاب القیامت قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگلا کر دیا جائے گا وہ یخل الفی اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ منتابہ ہاں استثنا ہے استثنا یہ ہے منتابا جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے پہلے مالب یا اللہ من تابا و آمنہ اور ایمان لایا گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانون کافر نو حقیقت وہ کافر ہو جاتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہیں اللہ من تابا و, و عمل عامنا صحل اور وہ پھر عمل کرے نیک فلاح یبدل اللہ آت حسنات تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیتوں سے بدل دیتا ہے اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نام اعمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا اور یہ مانی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاٹ صاف ہو جاتے ہیں دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے وقان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ من تابا و عام الب دوبارہ تکرار کی گئی اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے فن نہ ہوں یتوب اللّہ مطابع تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے توبہ توبہ کی تصویریں ہو رہی ہو استفار کی تصویریں ہو رہی ہو اور آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہوں سوال لاکھ کا اور لاکھ کا لیکن حرام خوری جوں کی تون جاری ہو وہ سارے غلط کام ویسے کے ویسے جاری ہو وہ کوئی توبہ نہیں ہے اس کا کچھ حاصل نہیں ولدین علائی شد النزور اور وہ لوگ کے جو جھوٹ پر موجود بھی نہیں رہتے جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں یا کہ جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے جھوٹ کا دندا ہو رہا ہو جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو جھوٹ بولا جا رہا ہو یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجود بھی, بھی اپنی برداشت نہیں کرتے بیدان مرمو بل لنگ مرمو کے اسی طریقے سے جب وہ کسی لنگ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں. دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ ممرن کو شروع کیا آیات میں ولدین احمد لغ و مور کہ جو لغ سے اعراض کرتے اور یہاں یہ ہے کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے اس کو کوئی امکان ہی نہیں اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو مداری کا تماشا ہو رہا ہے آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہاں رکیے بھی نہیں وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے ولینہ رک کے روبے آیا تربیم اور وہ لوگ جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے لم <سؤال> یخلو علیہ سما معنیٰ نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر اس کے بھی دونوں معنی ہیں ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے تو گویا کہ تاریخ ہے ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے مندوں کا نہیں ہوتا لیکن یہ دوسری طرح یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیا کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے بلکہ غور کرنا ہے فلاح تدب برود اور قلوب تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے فِيهِ تَدَبْرُ تک تم ہے تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمان جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مرتبہ فروتر ہے ولدین یقون ربنا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب ہمارے ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے کا فرما یعنی جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو دور لگا رہی ہے تو ایک کشاک ہے پھر یہ جو صورت حال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اے اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات کریں عباد کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے اللہ کی بندگی کے راستے پہ اختیار کریں وج اللہ متقینہ امام آ اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے امام ہے تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے اس لیے کہ داعش بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے اور معلوموں کو وہ تو جہنمی ہیں جو چلے آ رہے ہیں یہ خود تو بہرحال ایک آدمی تھا نہیں ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئے اے اللہ انہیں بھی مطققی بنا جن کے ہم امام ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کل لو عمرائن و کلو کو مسور تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے تمہاری اولاد ہے تمہاری بیوی ہے یہ گھر کنبہ ہے یہ تمہارا جو ہے یہ گویاتی تمہارے مطب عین تمہارے فالوورس ہے تو اللہ ہمارے فالوورس کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو اولائ یعود الغفتہ بھی ماں صبر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں انہوں نے صبر کیا ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے ایک بندہ مومن بچتا ہے بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سی بھی اس کی کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف انسان جو ہے صبر کرتا ہے جذبات کو روکتا ہے اپنی خواہشات کو روکتا ہے شہوات کو تھامتا ہے ان تمام چیزوں کو سنبھال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے تو بیمار صبر ہوں علاقہ الغرفتہ بیمار صبر ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خان جنت کے ان کے صبر کے اے وجلقون افیحہ ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں ان بالا خانوں میں تحیت سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ خالدین افیحہ وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش حسنت مستقر و مقامہ بہت ہی عمدہ ہے وہ جگہ مستقر کے طور پر بھی مستقل کے عمدہ کے طور پر بھی اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی تو یہ وہ ہے کنٹراسٹ ہے جہنم کو فرمایا ساعت مستقل رہا مقامہ اور جنت حسونت مستقر رہوں مقامہ اول ما یا با بے کم اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے میری میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر وہ بات پوری نہیں ہوگی یہ تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا ورنہ اٹھ نہیں سکتا یہ نہ سمجھو اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا اللہ نے یہ بات اپنے ذمہ لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا جائے اللہ تعالہ مما کو معذبین حتیہ نم آسا رسولہ ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں اس لیے مجھے بھیج دیا ہے میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں اکیلے اکیلے بھی بات کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت ہے کل ماں یا بہو بے کم میرے رب کو تمہاری پریقا کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک لا دعا اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا فکش قصب تو دیکھو تم نے جٹلا دیا ہے پسوف یقین و نظام اب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گا یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی لی و ولقم فی علی العظیم و نفا علی ویا کو ملایا تو وسکی